الحمد للہ الحمد لله الذي يقول الحق ويهدي السبيل والصلاة والسلام على حبيبه نجيه صفيه الخليل وعلى آله اصحابهم الذين على سنتي دليل أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى الدِّينِ كُلِّ لِكُلِّ آمنت بالله اسقدق الله مولانا العظيم واسقدق رسوله النبي الكريم کن واحم لو نل نیا اوی نو اسلوس موت میا عَلَيْكَ يَا يَا رسول اللہ حبی بل صدر جلسہ میں مهمانا نقرامي السلام عليكم ورحمة الله الحمد وضروض و بعد مجيب الدعوات مجيب المضطر جل جلاله دي بارگاندر آج دی کی مسترانہ دعائے سونا کریم دی مغفرت فرماوے سیدھے راہ دی ہدایت مناظر اسلام مبلغ اسلام عالم باعمل، حضرت پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب اللہ علی، آفا اللہ آپ علاقے شریف کے اندر پہلی مرتبہ حاضری دست حاصل ہویا ہے خطابات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہون تو بعد اس وقت جناب سامنے اللہ, اللہ شان اللہ شانہ مدد اور توفیق دینا موضوع کلام کر ہے آیت کریمہ تو جڑی تلاوت کی تھی هو اللذی ارسل رسوله اللہ تعالی نے خدا اور دین حق کے ساتھ، ہدایت اور دینے حق کے ساتھ اپنے رسولہ مزم نیجی تاکہ تمام دینا د آپ دن غالب کر دے دین دا لفظ کدی استعمال ہوتا ہے توحید دے مانے خلوص اخلاص بلہ کدی استعمال ہوتا ہے شرائب کدی استعمال ہوتا ہے عقیدے دے معنی توحید عقیدہ اور احکام شرائع امبیاء علیہ السلام عقیدہ دے اندر تمام دے تمام متفق ہوندی ہے مختلف ہوندی ہیں جے اللہ تعالی نے فرمایا ہے والن کم یہ ہر ایک دا رستہ اس ہے بنایا دا مطلب ہے کہ اصا آکام جڑے جہ عقیدے تو علاوہ آکام شرعیہ نبح دے رسولان دے مختلف منایا زندگی دراز سنا یاد ہو یاد کرو بندہ آدمی دراز اللہ تعالی نے اپنے ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے. یعنی مبوس سو بیان فرمائیے اظہار دینے حق بردیا باطلہ تمام دین جڑے نے وہ مغلوب ہو جان اور اسلام غالب ہو جان تو اظہار دین حق بردیا نے باتلا یہ ناچیر دا موجود دا ہے توجہ رکھنا نئے نقطے کھولاں گا انشاءاللہ اظہار دین حق برذیاں باسرہ یہ موضوع ہے اور قران مجید کی سے غور فرماؤ ل یذھرا ہوا عل الدین کُل ال مبارک دس رہے ہیں کہ دین ات عقیدے دانے چ نہیں دین اترا معنی کیوں کہ تمام امبیال احمل کا عقیدہ ایک یعنی جو عقیدہ محفوظ اہل سنت و جماعت دیکھ عقید تمام علیہ مسلام در یقین کرنا بلا رعایت طرف داری اور لحاظ دے محد حقیقت حقا پہ کرنا تمام انبیاء السلام کو عقیدہ سی جڑا اہل سنت و جماعت کو معوض تا کر کے تمام امبیال ہے مسلام کا قیدا سید تمام امبیال ہے مسلام کا دینے حق عقیدہ حق سید الامبیاء کو محفوظ اور سید الامبیاء صلی اللہ تعالی وسلم وآلہ وآلہ وآلہ تو وہ امانت صحابہ ہے کرام نے محفوظ فرمائی ہے کہ نہ محفوظ فرمائیے تا کر کے سڈے مذہب والیا نو آخیا ہے اہل سنت و جماعت سنت تو مراد طریقہ جماعت تو مراد صحابہ طریقہ کس کا پاک نبی دا اہل سنت یعنی حضور والا وجماعت یعنی صحابہ والا اسا اپنا مذہب اسا اپنا مذہب صحابہ کرام دے تابع رکھنے ہیں صحابہ کرام تو امانت دے طور محفوظ رکھنے ہیں اسا ہوا اور دے پیچھے نہیں دے اساں صحابہ کرام کی تباہ کرنا صحابہ کرام دی تابعین نے کی تابے تباہ تبا تابعین نے تابئی آل سنت جماعت اس طریقہ حقا دا نام ہے جیڑا طریقہ حقا سونے نبی دا صحابہ تیل آیا ہے مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ دِنَار مَدْنِي تَاجْدَار نے اس نو تعبیر فرمائے او طریقہ جس لکھ میں اور میرے صاحب آنے تا کر کے علماء نے لکھیا الدین انما ہوا تقلید دین تو تقلید ہی کا نام ہے دین تقلید ہی کا نام ہے یعنی اقتدی ولا تبتدی تدیب ولا تب سد کر ابتدا نہ کر میں اکرام دیا مسلم اقتدی ولا تبتدی اقتداء کر ابتداء نہ کر کردے ولا تبتدع اتباع کر ابتداء عین کے ساتھ یعنی اپنی طرفوں نہ گھر جو دے گئے نہیں دے پیچھے چل گل سمجھ آئی کہ نہیں ہاں جو دی نے حق اہل سنت و جماعت دے ای کرام بعض اپنے فام اور دے مطابق دی توفیق ملی اختلاف فرمایا ہے لیکن, لیکن وہ اختلاف ایسا نہیں جڑا گمراہی دا سبب بنے یا ایک نو گمراہ قرار دین دا سبب بنے اگر کسی نے کسی وقت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 نے گرام دسنا ہے رسول نیجیا دین حق دا تاکہ تمام دینا دس غالب کر دے مطلب کی نکلیا کہ حضور کی شریعت نو ساری شریعت نو دے کے غالب کر دینا جیڑیاں پیچھے تحریف خدا شریعتاں رہ گئی سن کی تحریف بیان کر کے اسلام نے صحیح رستہ واضح فرمایا ہے تو تمام تحریف شدہ دینا تریت حضور دا دین اپنے برہان اور دلیل گل بول اگر پچھلے دین تحریف شدہ نہ پھر غلبہ اسلام دا اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے دے کئی احکام دی جگہ تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی احکام دیگر عطا فرمائے جس دی وجہ نا اس دین حق نو غلبہ عطا فرما دیتا ہے نا چیز دے موضوع مطابق تاریف شدہ ادیا نے بات چلا انہ دین حق دا غلبہ توجہ ہے لے جا دینے کلے جب اسلام دین حق تمام ادیان ادیاان غالب ہون ہوتے آیا ہے اور اللہ تعالی نے ان غالب واقع ہر لحاظ نال اپنی صداقت دے نا لحاظ نال <Sams environment> یعنی سچائی دے یہ sure... واقعی غالب ہے right. حقانیت اور دلائل دے لحاظ دل نال ]نا نا واقعی غالب ہے جس وقت اسلام دا دوسرے نال تقابل ہے تو غلبہ حاصل ایسل ہوں آج تک تق... تقابل ادیان ادیاان جنہاں کچھ لکھیا گیا ہے روحے مہینے اس شہری شہادت گواہی کتاباں مقالیا موجود ہے کہ غلبہ ہمیشہ اسلام نو حاصل رہا کہ اسلام نتیج سلام کوئی نہیں توجہ فرماؤ پھر ہر دور در ہر دور دے اندر چلن اور انسان دیا ضرورت کرنے کر اسلام دا کوئی لہذا ہر دور کی ضرورت صرف یہ دین ہے اور کوئی دین نہیں پچھلے دن کا سلسلہ ختم ہو گیا اگے آخری ہے. کوئی ہو رہا ہونا نہیں جب نہیں آنا تو یہ بنیا ہی اس طرح دا ہے کہ ہر دور چ برابر رہنمائی کر دا ہے اور ہر دور کی برابر ضرورت ہے جیویں اس تو بنا چارہ پہلا نہیں سی ای جنا چارہ ہو نہیں तवजो है इत जो बुनियादी गल करनी है ना कई चिट्टा भी आईया उन्होंने जवाब भी हो जाए इस वक्त जवान बरबा विच چارے پاسے جڑا کوئی شور اٹھیا کھڑا ہے اس شور نٹھاو ختم کرنے نا چیز دی گل کافی ہونی میں موجود اتر رات تفصیل بولیا لکھ لکھ ایک اجتماع سی میں وہ تمام گلا جناب نو نہیں سنا سکتا وہ اگر سنو جناب دے بالکل ایک نئی روشنی اور نئی ہدایت آ جائے حران ہوگے کشمیا کچھ حصہ کچھ وقت شاہ گزارے شور کی نے ختم نبوت یعنی مرزائیاں دے خلاف جو پہلا قانون سی مرزائی کافر نے کوئی اسمبلی والے پھر انہاں بحال کر دیتا ہے مک گیا پھر بال ہو گیا پہلو کافر سن پھر اسمبلی مسلمان چلتا ہے اسمبلی کافر چل گئی اندر باہر کافی مباصے مکالمے منازرے دعت ہو رہی نہ چیز نے صرف وقت تھوڑا ہے ایک گل ہی ارج کرنی ایک گل نہ ہی سارا کا جا کر خاطمے کا مطلب یہ آ کہ اگوں جو یوگے نہیں رہن گی سارے اپنے گرباں نے جاتی پا کے ترسوا آنگے کہ یار اے کی کرنے پائیں اور سوچن سوچنے مجبور ہونگے اور آخن گے کہ حق دی آواز ادھر ہو نہ ہوئے خیر ادھر دیکھو سنؤ لے رہو والا دینے کھلے ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین مبارک غالب ہے اس نے آ کر پہلے دینوں کو تبدیل کیا منسوخ کیا ختم کیا اگر اس کوئی منسوخ کرے کوئی تبدیل کرے تو پھر یہ غالب نہیں جڑا تبدیل کرتا ہے غالب ہوں توجہ نہیں فرمائی نہیں ایک نے آن کے دوسرے نو ختم کرنا ہے ایک نے دوسرے نو بدلنا ہے جن بدلنا ہے وہ غالب ہوتا ہے اور دیسی جٹ کے بندے بیٹھے ہو جدو دو پہلوان گڑ د لڑ دل جڑا تھلے آ ہے جا مغلوب جڑا اتے آ جا غالب ایو جا اتنے آیا ان ثابت کیتا کہ میں ہی رہنا اے نہیں ہون روشت میں ختار کر دے کی ہوا بھی چونکہ چناچے چ لگے رہو اگلے سمجھ نہیں لگے نہ جننے بھی انداز ہو سکتے نے بدل بدل کے اگلے دل چل بٹھا دو اصل ذرا میں کسی دے خلاف نہیں بولنا میں کسی نو آخنا کر میں صرف تق دسنا اگر دل منے لے جاؤ نہ مننے اتنے سٹ کے چلے جاؤ ہوں گل سمجھو جدو اللہ نے اپنے دین نو تمام دینا غالب کرنا پچھلے تاریخ شدہ تاریف شدہ نہیں تو منسوخ پھر بھی اپنے حبیب کے دین باقی دیتے اللہ نے غالب کرنا غالب کرنے ضروری ہے اے ختم کرے وہ ختم ہون. اے تبدیل کرے وہ تبدیل ہون اے بدلے وہ بدلیچن والے ہو جا کے دین دا غلبہ ہونا توجہ ہے جیڑا دین تبدیل ہون دی گنجائش رکھدہ ہے وہ غالب نہیں نہیں تبدیلی دی گنجائش تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے نہیں توجہ ہے <تصفح> جب حضور دے تبدیلی دی گنجائش نہیں تو غالب اے رہنا باقی سب مغلوب ہوتے اے رہنا باقی سب ماتحت رہنے گے ہر توجو میں مذہب کی گل نہیں پیا کرتا دی کرنا مذہب دینی ہوں دین قتی یقینی ہوتا ہے مذہب جہا ہے استلاف ہو سکتے ہیں دین کوئی نہیں ہوں دن چ تمام فرقے ایک ہوں توجہ ذرا تمام فرقے ایک ہوں اور سب کا مشترکہ ہوں جہ اس جائے گا توجو جاسو یعنی دین ہو گیا کٹھا سب کا ہوں جیڑا اس جائے گا نا او غیر مسلم اور مرتد اور کافر بن جانے ادا اصا نہیں آخنا کوئی مذہب ہے وہ مذہب ہی نکل گیا دی مذہب تو گیا ہر شہر کو گیا دین اتفاقی اجمائی ہے مسل ایک مسئلہ کہڑا کہ سڈا نبی خاتم نبی جی نبی آخری نبی بولو آخری نبی ختم نبوت اسلام دا اجماعی قطعی یقینی یقین ہر مومن مسلمان آم خاصے دے ادے دلیل دین دی بھی لڑ نہیں اس مسلے کوئی بندہ مسلمان بحث کرنا ہی گوارا نہیں کرتا نہ بحث دی ضرورت ہے. اتنا مسئلہ واضح ہے کہ ہر مومنٹ کسی نے نبی آخری بالکل آخری ہے جی خبر دا یہ نہیں بھی کسی آلم کی ضرورت ہے نہ نہ جنہوں مسلم آلم کی لڑ پوجو جنہوں مسلیا پو دین دے قطعی ضروری مسائل نہیں آخری ضروریات آخری جہاں مسئلے ایسے ہو بلاو کی نہ پڑ ہر بندہ پانچ مسل ہر بندہ آ کے گا جی فرد نے آلما دی لوڑ کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی کو حج فرد زکات فرد کو وہ جنت بار کے ہے فرشتے فرشتے کے یہ ایسے مسائل نے وہ کتاباں بار حق, کے بار حق, کے حق ایسے مسئلے نے ہر بندہ مومن مسلمان عام خاص سارے جانتے ہیں اتنے آلم مسئلے کی بریک ہیں نہیں موٹے توجہ نہیں فرمائی نے یہاں آخر ضروری آتے یہ منکر کافر ہے क्यों काफिर हों हर किसी पक जो दी होता है हो जिम्मे सारे जाते वजो नहीं फरमाई दे इंज इंज ने तो गुंजाइश हो ना ये कि बई जिमें सारे जाए उ जो किसी पुछो وہ نبی آخری آخری مسلب یہ ہزور تو بعد نو نبی نہیں ہو سکتا ہر ایمان جو ہر بندہ یہ مسئلہ ہے کہ نہیں جانتا اگر کوئی بندہ سوال کرے کسی سے کہ جی حضرت عشا علیہ اسلام دے آگے آخر وہ پہلو بن چکے نے بعد چل یہ پہ کرنے حضور تو بعد نبی بن کوئی نہیں سکتا گلام تو بالکل صاف سدھی جی گل کہ نہیں ایک نہیں اگر میں اس گل دی وضاحت نہ کرا ہزار مسلمان بندے یہ جواب دے سکتے کہ پہلو بنے کا بعد ہو بننا ہور گل ہو اللہ نے فرمایا آپ آخری نبی نے دا مطلب ہزور تو بعد کس نبی دے بنن دی کوئی لوڑ آپ ساری پوریاں کر کے چلے گئے ہوں سنگیو گور سمجھنا ایک گل یہ پہلو جہی کی غالب تبدیل کرتا ہے تبدیل ہوں نہیں ہزور دین غالب لیبے یہ ہر کسی حضور ہزور دن تبدیل نہیں ہوں کرے معلوم ہے مسئلے نبی سونے کا آخری ہونا ہر بندے نالو اس کا کیا من ہے اتنے کسی ملا ملوڈے نو مانے دسن کی لڑ نہیں اگر کوئی ایسدیا تبدیلی کرے تو تبدیلی نی کا ہو جانا ہے کیوں کہ جڑے دین کے ضروریات ہوں نے اندیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہوں جر کسی کا ذہن او من رہا ہوں اسی طرح ہی مننا ہر کسی کا فرد ہوں شاہ صاحب توجہ ہے توجہ ہے اللہ توجو ایلا حضرت امام اہل سنت دی زبان ہے جرد کردیا بج گئی جس کے آگے سبھی مشرل روکڑ کے تو بج گئی جس کے آگے سبھی بج موجودين گئی موجودين جس کے آگے سبھی ہم مشیل شم بول کر آیا ربی شم کر کرا نبی نہ سکھ منسوخ نے تبدیل کرن والے ہوں جا ہزر سر تبجو ہے سجنا ہے درویخ مذہب درد اختلاف لڑائی ہوں رندیاں نے سنی دی سننی دی دوسرے نہ لڑائی ہو گئی اختلاف ہو گیا مگر دین کے اختلاف ہو سکتا توجہ نہیں فرمائی دین کے اندر اختلاف نہیں ہو سکتا اگر جی میں لوکانو دین معلوم ہے اگر کوئی بندہ اٹھ کے بھاوے آلے میں بھاوے پی رہے وہ اس تین دے وچ کوئی ہور مطلب کا ڈن لگ پوے جیوے لوگ سمجھ دے نے اونج نہ ہووے او دے خلاف ہووے اسلام تو خارے جے باوی پیر ہے باوی مول بھی اور جاڈا کافرے ہوتا اسلام تو خا رہے جا کی موجود ہے تخیر سے بچا نہیں سکتی جی تو سمجھتی ہے دنیا اسلام انج ہوں جہاں آخ اے اج نہیں اصا آخان گے اسلام تو ہی بار کیوں اس واسطے مذہب کے اندر تے اختلاف ہو سکتا سی دین اہ سی جنو سارے ہی مانتے سمجھانے سوکھا کر دیتا ہے مسلا سی ضروریات جدوکھا تم نبی جین کا مانا آخری نبی ہوں لکان تان آخری نبی ہر ایک آخے گائے کا مان یہ نبی, نبی تو بعد کوئی نبی بن سکتا نہیں آیت مبارک سون اللہ تعالی نے فرمایا ہے من نبی میرے نبی نے نا ہی وضاحت کر دی نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد کوئی نبیخ جدو صحابہ کرام سارے سمجھتے سن آخری نبی دا ایمان من ہے جدو مسلم نے نبوت دعویٰ کیتا ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یار نے وہ دلیل نہیں پوچھی باس نہیں کی قتل کرتا ہے پیچھے تاریخ اسلام پڑ کے ویخ جدو بھی کسی نبوت کا دعوی یا نبوتر کوئی خلل پاؤ دی کوئی جناب جی شور روڑے پاؤں کوشش کی مسلمانوں مار کے پرا تھٹیا ہے حاق م نے حکومت نے مار کے سٹیا ہے گنجائش ات بولن دی ہے ہی نہیں کیونکہ مزہ پہ گنجائش ہو سکتی ہے بولن دی مگر دین دے دی اندر بولن دی گنجائش نہیں ہو سکتی توجہ گل سمجھا دینا ذرا وضاحت کر کے درگے حکم اتریا کی مسلط نماز قائم کرو مصلا دلو کی شمس اے مجمل سی اجمال سی تفصیل نہیں تھی اے بہام سی بیان نہیں تھی یہ تو بین اللہ نے رسول کو بھیجا میری گلجھا کام رسول آئے جب آئے دسیا جبریل نے ہزور نزور نے اگ دسیا نماز انج پڑھنی ہوں ادھر نماز اور نماز رخو والی سجدے ای سارے مسلمان منگو باوے فرقہ دا مرضی سب مندل، پانچ نماز رکو سجنے والی اگر کوئی آخ نماز جیڑی نا سبحان اللہ پڑھن آ جی کڑی کوئی نماز نہیں اسلام تو خارج ہو جائے گا خارج ہو جانا سونے نبی نے ساببا نو دسیا سہابا نے اگ دس جو طریقہ چلیا ہے ہر مسلمان دا مرضی ذہن جڑی پڑھنی پانچ وقت اس توجہ در اس دے دوسرے طریقے چختلاف ہو سکتا ہے جی رفا جتنی پڑھنی کہ نہیں ہاتھ اتنے بننا کہ نہیں اختلاف ہو سکتا ہے مگر پانچ دے اختلاف نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان چھ نہیں سمجھد سمجھ آخاز <تصفح> اللہ کے لوج فرید نے پڑھی نماز الٹی نہیں تبج कभी कभी जुल बोल के कुल मुराद कुल बोल के जुद मुराद मजाज मुदरना नमाज इवे ही जरा तरीका सारे ही जानते हैं तवजो नही फरमायी तो सजना दीन बोलन की दी, गुंजाइश नहीं होंगी جدو دین ہر ایک مارے کوئی جانتا ہوں بات چار آئی اس بولے گا تبدیل کرنے کوشش کرے گا اسلام دو خارج ہو جائے گا کیونکہ تبدیل ہونے نہیں آیا تبدیل کرایا منسوخ نہیں سمجھ آ حضور دے دین مسئلہ ہو گیا ختم نبوت آڑا سمجھ پانو آ گئی اس دین دے ضروریات چویں اے سجنہ اے دے بارے اے نظریہ رکھنا کہ اس ختم نبوت کو اگر وہ چاہیں تو تبدیل کر سکتے ہیں یہ چاہیں تو تبدیل کر سکتے ہیں ہو گئے نبی دے دین نال انج دے مسلمان نہیں فیر سمجھو, فیر سمجھو خاتم جی حضور نو آخری اور کسی نو بھی تبدیلی کرنے کی اجازت اور اختیار نہیں اگر کوئی اختیار سمجھے تو مسلمان کیا کہ میں اگر کوئی بندہ دین چ تبدیلی کا اختیار سمجھ دے ایک بات پڑھی تھی وہ کیا محدود ابن نے عبد البر کے پاس ال استکار کے اندر سونے نبی دیا شانا منسوخ ہو رکھدیا ہی نہیں یعنی کہ مطلب جی نبی دیا شانا نے تبدیلی آ سکتی نہیں تبدیلی دا تبدیلی کا احتمال اور گنجائش ان ہے ہی نہیں یہ جی اللہ تعالیٰ دشیئن رہنا ہے خاتم النبی زمانے بدلن دے نال نالے بدلن نبی زمانے بدل بدل نہیں سکتا شان اور خصوصیت اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی اللہ تعالی نے جدو اعلان کر آخری نبی نے ہوں قیامت تک نے آخری نبی مننا ہے فردی ہے اے تھے کسے نو بولن دی گنجائش کام ایسے ہیں زمانے بدل نال بدل جانے ضروریات دین چمانے بدلن بدل کچھ آکام ایسے ہیں لیکن وہ کسے نے نہیں بدلنے دس اینج بدلنے اینج بدلنے نے حضور دس گئے بدلنے دی خبر گنجائش نہیں ہزور ہی لے کے آن حضور ہی بدلن دے بارے دسن نے مثلا حضرت عیسا علیہ سلام آئیں گے جیڑا یہود یہ سارا کوجیا لیا سی سا حضور نے رکھیا صحابہ نے جزیا لیا یاد آپ آئیں گے جدیا ختم کر دیں گے توجہ تو یا تلوار یا کلمہ رب نے دسناک نبی آحمد رسول اللہ صلی اللہ جن چیز رہے ओहाे तो माल लै गए थानू जीण दगैर कलमे ते इमान तो ईमान तो जीण दुंजाइश से छुट्टी रुखसत दिखती आ जिनू कहने सोडा इन्हे आज का छोटा चुकया क्या कलमा पढ़ना पैण या सिर वजना पैना है एल कोई नहीं होनी اے مسلے نو اس واسطے رکھیا رب نے تاکہ پتا لگے جنو نہیں رحمت سن ہائے ہائے ہائے ہائے رحمت رحمت للعالمین کا جھنڈا حضرت حضرت نے کے حکم کو آ کر بدلا ہے تو یہ جہالت ہے کیوں اس واسطے حضور نے پہلو ہی دس دیتا ہے اونا آنا اج کرنا ہے کی مطلب میں پہلو ہی دس چلیاں میری شریعت اس لیے اج ہونی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 می گل چیتے کرا چی میں تھوڑا تو پہلو مناظر اسلام بھی ہے میری زبان نو مننا بہت اور شاہ صاحب کبلا صاحب سلیب آ توڑن گے سلیب دا نشان آ توڑن گے حضور نے قتل گے خنزیر پالن کی چھٹی نہیں حضرت ادرت علیہ السلام اور یہ گل تین رکھی اس واسطے گئی تاکہ پتا چلے جن کہ سو یہ سا نبی یہ تو آڈا کوئی نبی نہیں یہ مسلمان دبی دمام خاطے بن گئے نا جد اپنے دور چیخ کے ہزور کی شان نکنی یا نہیں بنی جی نماز پڑھنگ حضرت علیہ السلام کھڑے ہے حضرت امام مہدی عرض کرنی حضور نماز کا وقت ہو کے پڑھاؤ آپ نے فرمانا ہے نہ تا آپس بہ امام آپس ایک دوسرے دے امام جی میں میںلونا نمال پڑھا میں پیچھے پڑھنا حضرت عیسا دو تسلیم نمال پیچھے پڑھ کے درشن شریعت میں ایک اور مغالتا بھی دور کردہ جا مغالتا ہے مغالتا ہے یا پھر مقالہ ہے دو انہوں ایک گل ضرور ہے نہیں کٹنا کٹنا حکم نہیں ہوں لہذا کسی دور میں نہیں کاٹا جائے انکالتا آخو پکالا آخو انہیں دونوں چ ایک گل ضرور ہے لیکن سمجھ میں وضاحت کرنا توجہ مالک حکم کی شرح جس وقت مسلمان کھان پین معاش دی ہو جائے تنگی اس لیے یہ حکم یہ آ, آ جا کہ سب مسلمان اپنی روزی جن جنہیں بھی ہے سب کٹھی کرے توجہ نہیں فرمائی نہیں یعنی جس وقت مسلمان کہت سالی خوشک سالی معاشی تنگی آ جاوے ہاں جی اس وقت حکم نبی شریعت دا ہی یہ بن جانا ہے کہ ہوں مال دے اندر سارے شریق نے حق بنتا ہے سب دا کہ اپنا حصہ و سارا جا مال رکھا فرد ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے کی امداد کرے دوسرے آن حصہ اپنے مال ادا کرے جب خوش کسالی قید پی جائے تنگی ہو جائے حکم ہی نبی دی شریعت بن جان ہے کی کہ ہوں سارے مال کٹا کر کے آپس ونڈو تاکہ ہر کسی کی لڑ پوری ہو جی مسلمان آپس کے مال دے اندر ایک دوسرے کے شریق ہوں शरीक हो नहीं खुशहाली नंगत इन नहीं ना, तंगी दे जेस कहत उस तो जिस वेहत पै जा बंदे ने किसे दा माल चुराया है, कि चुराया हथ इस वास कटिया जाता क्यों कि नहीं चुराया अपना हिस्सा उठाया نہیں سواد واپس کرو کر کے ہاتھ سالے واپس نہیں ہونا انہیں اپنے مال نات پایا جا گھر سانب کے بیٹھا سی وہ حصہ بچ ہے ظلم کیتا کیوں رکھے توجہ نہیں فرمائی نے تو میرے سگیا جس وقت تنگی نہیں مسلمان تو سالی نہیں کوئی چوری کر پھر ہاتھ کیوں نہ کٹیا جائے ہاتھ پایا اپنے خیر میں مثال نہ اور بھی دے سکنا وا ہوں اصل مسلے کی طرح بنا وا جا شور ہے وہ نبی آخری نبی نے سونا نبی آخری نبی آخری نبی مسلہ دی مسلا دین دے ادے اختیار نہیں کافر کرارے ہر مومی دتا گیا اتے پھر کسی کی پابندی نہیں لگ کو فلانے سابت ہو گیا ہے نبی ہون کا دعوی کر دیتا ہے ہر مسلمان آخ گا کافر اگر کوئی ملہ اٹھ دے کہ میں کہنا کافر نہیں بنتا وہ کافر آپ ہو گا اتے کسی نہیں جانی کیوں اس واسطے جہیا گلا نبی ہر ایک مشہور نے ہر مسلمان دنیا کا جاندہ یہ سڈے دین کا مسئلہ ہے اویس ہر ایک بندہ مفتی ہے کسی مفتی کوتوے پوچھ بھی رو زندہباد جدو کسی آخنا ہے بھائی مان دسیا جی مسلمانوں تا دل کی ہے کسی مفتی کوچن دی لڑ ہوں جدو کوئی ہے فلانا مثلا مرزے نے نبوت کیتا ہے उस वकत मुफ्तियों को लो पुछन दी थी। या हर मुसलमान ने आपे ही फैसला जा काफिर हो गया तो पुछन की मतलब होफ्ती मसले यह नहीं कि हर मसले च मुफ्ती बन बैठे हो नहीं मसले जिन्हू दीन आख दिन जिन्हू हर एक बंद जानता मे फर्द अगर कोई बंद कह फर्द हर बंद मान हो गया मुफ्ती को मतलब दीन कई कम ऐसे ने जिथे बोलन की गुंजाइश कोई है ही नहीं रुखसत है ही नहीं किसी की पाबंदी है ही नहीं किसी का इख्तियार है ही नहीं उ मुफ्ती तो गैर मुफ्ती का फर्क नहीं करना पा आलम गैर आलम का फर्क नहीं करना पा उ सारे बराबर होंगे سارے برابر ہوا خلاف بولے گا وہ اپنا کنڈا کھولے گا سمجھ نہیں لگی لگا گیا ہوں سرکار دا خاتم ہوں نبی مسئلہ ہے پچھنے کی لڑ نہیں کسی بہس کی لڑ نہیں किसी असंबली जेड़ा बंदा के थे ये आखे कि इथे वोटिंग होगी तो इथे वोटिंग होगी अगर वोट ज्यादा हो जाए کافر کا تو خود نظریہ جڑا ہزور دین ہے کسی نبی نو بولن دی گنجائش نہیں فرمائی, فرمائی بھائی نے. بھائی نے. تو ए आखिया जाए कि इथे अगर वह वो कहेंगे एने बंदे हो सजना मालूम होया खम उलबील का मसला असम्बली का नहीं किसी मुला असम्बली नहीं, नहीं किसी मुला नहीं किसी वोटिंग का नहीं کسے قسرت دا نہیں کسے رائے دا نہیں ہر مسلمان دا مسئلہ ہے ایتھے جڑا بولن دی گنجائش سمجھے گا اختیار سمجھے گا وہ آپ اسلام دو خارے جو جاوے گا ایتھے بولن دی جا نہیں تھا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا گل کر دینا اگر کوئی گستاخی سمجھے تو اس گستاخی نہیں کہتے اختیار ہے اسمبلی میں فلان شخص اس مسئلے کو لے گئے یا مسئلے کو اٹھایا لگتا جی ہے کہ کدھر بے سمجھی پی ہوں دی. حقیقت تے کہ اس بیلی تے بخشش دی دعا می چاہیے کہ رب نو بخش دے کا بڑا پیڑا کار کھلوتا سی لگا نبی آخری ہونے ایلان نے اوتے سوا لکھ نبی پہلو کر چمت نبی ہر ایک جاندہ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 ہے جی اس پر خاموشی گنجائش نکال سکتے ہیں لیکن کہ جنہوں نو نبی آخری پتہ نہیں اسمبلی بڑے بیٹھو روڑے کتی چٹے لڈی ہے جمالو لو پاؤ ہے ہما لو پاؤ ہے جما لو پاؤ لڈی پہ پی سمجھ ہے کوئی نہیں اگر اس لیے لے جاتے ہو کہ اس کی تصدیق کروائیں تو تمہارا ایمان نہیں رہے گا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 حقبح باطل دی ہمیشہ شام یہ باطل دی شام ہے حق دی ہمیشہ صبح باطل دی ہمیشہ ہی شام ہے توجہ ہے اگلی گل پیا کرنا اگلی گل کی ہے کت کل کریں روئے زمین کا بندہ یہ توڑ کر دباب دے جم وہ کرتے ہیں کملا یار بندہ ہو ذہن کا بند ہےک چار کوئی بندے باہر لے جاؤ ذہن دا بےچارا موٹا تو سجنا ادر ویخ میں اس گل کرن لگا ایدر ویس ادرویس ہر ایک دا ایک مقام ہوتا ہے مثال دے دیک مسئلہ سمجھانا ایک ہوتا ڈیری دا چوکری مالک خان ایک ہوتا ادھر حکے دھر آکے دیاگ رکھن نوکر नौकर का मकान और नवाब चौधरी के डेरे के दे मालिक का मकान और अगर नौकर चौधरी के मकाम तहन लग पवे तो सिवाय छित्रा दे कोई चारा नहीं सिवाय दलील होने के कोई चारा नहीं हुके, धरन, हुके अग तरन आल न चाह चौधरी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहती توجہ نہیں فروائی اسمبلی کا ایک اپنا مقام ہے اگر اسمبلی کی گنجائش تلاش کی جائے تو اس کا ایک مقام ہے وہ حکے درن والے نوکر کا مقام ہے کی مطلب اسمبلی کا کام بنتا ہے اسمبلی کا کام بنتا ہے سڑک بحث کرے بول لے بجلی بول لے سڑک کنڈی خلی ہونی چاہیے ہو ہو جی بولن محکوم نہیں اسمبلی اپنی تھانے رہے وہ دین اتنے لالا وہ अपने मान दैर मना दी बोलन हकने समझ अपने ईमान खैर मना नबी का दीन ओ इस्बली नहीं तबली आईन दी है नबी हमेशा दीन द मैं नहीं कहता लड़ो लड़ते लड़ते मर जाओ मैं कहता ना लड़ो ओ मेरे ते ही बथेरे नाराज ने मैं और नाराजगी क्यों सिर लवा मैं चखता नहीं लेकिन इन्ह तो मशुरा दे सकना वहन उन्होंने नहीं कसम खान कह सकना वा बंदे चलाओ क्या नहीं समय लगी इसम्बली मकाम अपना है दीन का मकाम अपना है इसम्बली अगर ज्यादा से ज्यादा जोर लगाए तो आईन दे सकती है दीन नहीं दे सकती दीन नबी देता है ओला मार समझाते हैं مطلب یہ نسل نماز پیو دستے چلنا سلسلہ تو ہی نا سرکار دے سا سارے گل نہیں سمجھ لگی تو سجنا دین نبی اللہ تعالی نے اسمبلی دینا ہے تے پھر اللہ کیوں فرمایا دین اج غالب کرنے اتارے آریاؤ ماں کمل کو حکم دینکم اج میں تواڈا دین پورا کیتا ہے جڑا 23 سال اتری اس اللہ فرماندا اس دین نو اج میں پورا کر دیتا ہے جدوں آخری حج نبی نے پڑھے ائے اس موقع تے اللہ نے فرمایا الیوم اكملت لکم دینکم اج دین مکمل کر دیتا ہے معلوم ہو یا اللہ تعالی اتاریا ہے مکمل کر کے اتاریا ہے نبی اگے پیش فرمایا ہے امت رو عطا فرمایا ہے توجہ فرما ہن معلوم ہو یا اسیمبلی وچ اسیمبلی اج دین نو لے جانا تے اسیمبلی والے دے ماتحت بندے دا, کم ہو گیا پیش کرے گی اسمبلی پیش کرے گی یہ دا کم نہیں دا کم نہیں ہن اسمبلی دا کم اے اسمبلی آئین دے بے. جو کچھ جو کچھ شریعت شریعت جو کچھ دے اختیار بحث کرے تروڑ مور کرے کدی انج اج آخ سڑک نہیں ہونی چاہیے آخر نہیں چاہیے تیسرا نہیں سڑک ہونی چاہی دی چوتھا آخو موٹر وے ایسا بڑا ہونا چاہیے بولتے رہے کوئی کفر نہیں بننا کوئی اتنا اسلام کفر دا مسئلہ نہیں وہ سجنا جنوبی اتنے اسمبلی وال نہیں جانا ادا دوسرا مطلب یہ ہوئی کہ اسمبلی اگر ووٹ کرے گی تو نظریہ لہٰذا اسمبلی دا مقام آئین دا ہے. دین دا نہیں جھلا ہوتھے دین لے جاوے آکھے جا میں, میں جا کے ووٹ مین جا کے دین دی گل کرا گا کملا اپنی خیر منا دین دی گل کسے تک کرن کی لڑ نہیں تین جی جا کے دسنا ہے وہ مسلمان نہیں جنہوں جی دسنا پہ مسلمان نہیں ہوں جہلمان ہوں انہوں دینا ہی نہیں پو خیر اپنا کباڑا کر وہ توجو نہیں فرمائی نے اگر نہیں سمجھ آیا تو پھر دا حال ہے بولو معلوم ہے بات ہی لچر ہے میں <سلمان> جائیں گے توجہ وہاں پر جا کر بات کریں گے اگلے دین تو ہوتا وہی ہے ہر خاص وہ جانے ضروریات دین تو ہوتے وہی توجہ نہیں فرمائی اگر تسن چلے تو اگر وہ مسلمان نے کوئی نہیں اگر حرام کو حلال اور حلال کو حرام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 کے بڑے جس کو اللہ کے حرام کو حلال کرتے تھے تو وہ حلال کر دیتے تھے خدا دے بندے جی ہلال حرام کف اور اسلام نک کر کے ای اختیار منی بیٹھے نے. کہ این کر دو کر دو ختم نے بہت مکا دو مرد مسلمان کر دو کر دو <laughs> کیتی رکھو؟ تیدہ دے پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ نہیں آئی اس واسطے ناشید نے لکھیا نہ پرچا نہ پر نفر چی نخر چخر چی فقط دین کو چار ہے وہ الکشن کی ہے یارو الگ ہے یار بٹ پورا نی سنو آؤ لو دو نئی کہاں نہیں پسند آیا گل سنو ای اگر یہ دو گل تام کی دو و ایک دا جواب کوئی بندہ دے, دے دنیا دا الیکشن گا میں بھائی ماں بیا نہ آوے کو آپ باہی کر کے پیانا سارے بےلیاں آخا گا ووٹ پاؤ صرف ایک گل کا جواب دے دو سمجھ آئی کہ نہیں تو اسلام کے لیے اسلام کے لیے پرچی اسلام کے لیے پرچی کیسی جیب گہ لے گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی وقت تھوڑا کلے ایک اور گل کرنا توجہ ہے اسلام دا ترہ امتیاز ہے چھپا چھپا یہ اسلام دا ترہ امتیاز ہے کی مطلب ترہ امتیاز دا یہ اسلام کو لبی ہے گل کسی توجہ ذرا اسلام کو لب ہوا بولو سارے مجمے میں خاص پشان بنی سمجھ آئی کہ نہیں اس طرح دا پردہ اید نار ہی اگر مُک جاوے اسلام در ہے پردہ عورت نا ہی اچا رک جائے اسلام ات سنا اللہ اکبر اخبیر جتو آپ ہی اندازہ لاؤ گے حدیس ایک حضرت حسان بن ثابت حضور دا درباری ناج دا کلام تو جی لیکن اونا دے پتر دا کلام سنانا حضرت حسان بن ثابت دے پتر حضرت عبد الرحمان وہ بھی شاعری سن انہیں بھی ہر طرح دا کلام لکھیا ہے کیونکہ جی دا دا کی, تھی. حضور دے دے پتر نے کی تھی. او پہلا پیتی پہ پہلے اے حدیث مبارک سنا لینا موتا امام مالک دے تمہید دشرا دنا. حضرت سیدہ دا سلمہ پاک نبی پاک کی گھر والی موتر ماں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ذکر فرمایا مرد دا کپڑا گٹیاں تو تھلے نہیں جانا چاہیے لمکنا نہیں چاہیے مرد کپڑا کھچ کے نہ چلے اجرت المن نسف الساک فرمایا مومن دی چادر ادی پی تک آ گٹیاں تک لی گٹیاں تو اتے اتے درمیان جتھے آ جائے فرمایا اختیار بی بی باغ بیٹھیاں جدو حضور نے فرمایا مرد کا کپڑا گٹیاں تو تھلے نہیں جانا چاہیے یا رسول اللہ عورت کا دسو سدگے جا ہی کہ جہی مرد تورتوں کا فرق خود ہی سمجھ آ بی بی پاک ارد کر نے یا رسول اللہ سونیاں بی بیاں دا کی حکمیں عربی بارد پڑھنا فل مرا تو یا رسول اللہ قال ترخی شبرا اور بی بی دے ارد کرنا نا مقصد سی کہ عورت نو تے دروچ پیر چھپانے پہندے نے پیر چھپانے پہندے نے جناب فرمارے کپڑا نی کھٹ چاک کپڑا نہیں کپڑا تے کچھ سکتا تو تھلے ایک گھٹ ہونا چاہیے رسول اللہ ادن تخرو جو آخدام جی ایک گیٹ چڈنگی انہوں دے قدم تردیا ظاہر ہو جدوں پیر وجے گا پیر اگے رکھے گی، پھر کپڑا ہٹے گا، قدم ظاہر ہو جائے گا، یا رسول اللہ مڑکے میں ہونا ہے، قدم ظاہر تھے نہیں کر سکت بھی، میرے آقا نے فرمایا فَذِرَانْ لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ فرمایا ہون ایک ہتھ بھی اجازت ہے، تو زیادہ نہیں لمکا سکت بھی ایس تو زیادہ نہیں لٹکا سکتی ایس تو زیادہ نہیں لمحہ کر سکتی ان توجہ فرما قربان جاواں ساڑھے پاک محمد دے گھرانے دی عظمت دے شرم و حیاتوں تے سرکار دے گھرانے مبارک نے امتنوں سبقی میں سکھوایا ہے کیمیں پڑھوایا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جدویں فرمایا ہے اممہ ایشاہ اممہ امہ سرمارد کر دیا یا رسول اللہ عورت دواز سے کیوں کو میں فرمایا ایک گتھ لمگاوے عرض کر دیئے یا رسول اللہ پھر تک پیر ظاہر ہوے ہو گا تردیاں قدم ظاہر ہوئے گا معلوم ہویا عورت او انوی آنکھوے نے جیدہ اندر ان شرم و حیاء والا ہوئے نبی بھاں میں نامی آنکھے اور آپ نے آپ ہی منگے اور توجہ ہوئے گا گیٹ رو ایک ہاتھ اس مشہور حضرت حضرت اور میں سم مردا فرض مردوں پر فرض ہے قتال اور وعل المحطنات وعل المحطنات ویولی اور جیڑیاں پاک دامن دامنیا نے, دامن نے ان واسطے کی جرلی کپڑا تھلے کچ کے چورنا تھے کچ کے ٹورنا توجہ ہے کہ نہیں کئی نواب نو ویک ہو گئے چادر گیٹ پیچھو کچھ پاسوں چوڑیاں آن کی لڑ نہیں رہی جی وہ بابے اور آپ ہی صفائی ہے جی طرح لیکن افسوس یہ ہے رسول اللہ نے مرد واسطے کی حرام لمکائی پنے لمے چلے گئے چڑھا چڑھا چڑھا چڑھا چڑھا چڑھا چڑھا کے افسوس یہ نعت نہیں پڑھنے ہر دیکھتے نہیں معروف کپڑے نو اس طرح کچ کے تھلے ترنا لمکا کے ترنا فرمایا معروف ہزور دریقے یہ مشہور ہے مشہور تے پوری امت مشہور ہوبد الرحمان بن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی فرمانے والی شان یہ شیر کت بل قطل مردا عورتان واسطے یہ دو گلا انہیں کیوں رلایا دسیا جی عورتان اج ہوجاہد ہو جی عورتیں اونج نہ ہونگیاں تو مرد خسرے ہوکبرآبادی نے اپنے شیر چ بڑے خوبصورت رنگ چرنگی کی سازش نو کھولیا پڑھ کے اجازت چاہنا جناب تو اکبر لبادی مفت پھر فرما کہ کرو شمشیر سانچ مٹھا لیے شمشیر سچے مال شمشیر کو چھپائیے سن کو نکالے لیجو دیکھ رہا ہوں الدین کلے او میرے بھائی دین کو غالب کرنے کا یہ طریقہ ہے اے مسلمان کہہ رہے اور تاں پردے میں پھر دین غالب کا الم آخر الحمد للہ رب العالمین تمام دوستوں کو سلام شاہ صاحب کی بلا گزارش آپ دعا فرماؤں گے ملن کی کوشش کوئی نہ کر